عظتائی الرحمن الرحمن الرحمن علیز محمد محمد محترم خارہ نگرام السّلام علیکم فکلاحت کے سلسلہ درس ہیں درس نمبر بہارت درس نمبر چار اور پیش نمبر تین اور ستر نمبر آیات کا سلسلہ چل رہا ہے تو ستر نمبر چھ سے شروع رہا دوبارہ کل دو تین آیت کا تجمہ کیا تو میں دوبارہ کر رہا ہوں آیت کا تجمہ تو کل آپ لوگوں کو جو شروع میں طوبے کے بارے میں جو آیت ہی نلاب الاوین وب المتاہرین اس کے بارے میں بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے دوست رکھتا ہے ان سے محبت کرتا ہے اور پاک صاف رہنے والوں سے محبت فرماتا ہے تو میں حضرت شاہ سے نے فرمایا اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے توبعے کا ذکر پہلے فرمایا اور تہارت کا ذکر بعد میں فرمایا وجہ اس کی یہ بیان فرمایا کیونکہ توبہ باطنی پاکی اور حقیقی پاکی ہے انسان کے باطن کو گناہوں سے فسق و حجور سے انسان کے دل پر جو, جو داغ دبے آ جاتے ہیں ہاں جی اس کو پاک کر لیتے ہیں اور ظاہری پانی سے تیموم سے ہاں جی غسل سے انسان کے ظاہر جسم پاک ہو جاتے ہیں اس اس کو ظاہری اور مجازی پاکی کہا اور اہمیت زیادہ باطنی پاکی کے ہونے کی وجہ سے تو طبے کا ذکر پہلے فرمائے اب آگے مزید آیات جو ہے پرانے باغ میں جو تہارت کے حوالے سے وضو کے حوالے سے غسل کے حوالے سے تیمون کے حوالے سے جو آیات ہیں یہ آیات جو ہے یہاں پر ذکر فرمایا ہے حضرت سید محمد الواح نے یہ آیات جو غو غسل کے بارے میں ہیں سب ایک ہی جگہ پر ہیں اور یہ آیات جو ہے یہ معدہ کی حاض نمبر چھ ہے اس میں اللہ فرما رہے و خال یعنی یہ بھی فرمایا اے زن کے لفظ جہاں بھی آتا ہے بی کے معنی میں قال قاللہ کا معنیٰ فرمایا اللہ نے فرمایا وقع شا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے تہارت کے بارے میں یہ بھی فرمایا کہ یا, یا جی کھلے، کھلے، اے اللہ جین یا اے ندا کل اے پکار کے اے وہ لوگ یعنی جنہوں نے امن ایمان لایا اب اس کو شاید تجمہ کریں تو اے ایمان والو اضاک قم تم اللہ یعنی جب بھی تم نماز کے ارادے سے کھڑے ہو جاؤ نماز پڑھنے کے ارادے سے کھڑے ہو جاؤ تو ایسے ہی جا کے نماز پڑھنی شروع نہیں کرو جا نماز پہ جا کے بلکہ پہلے وضو کرو ہاں جی وضو کرو وضو میں کیا چیزیں دہنا ہے قرآن پاک میں صرف دوہنے اور مسح کے اعضا کا ذکر فرمایا ہے باقی آپ کو جو ہے تفصیلات آگے شاست عنایتوں کی تشریح میں بیان فرما رہے ہیں کہ اس سے پہلے وضو وزو سے پہلے ہاں جی اس سے کرنا ہے اور خود کو پاک کرنا ہے جسم کے کسی عذاب پہ کوئی ناپاکی ہے اس کو پاک کرنا ہے اس دن جا کرنا ہے اس کے بعد پھر آپ نے ہاں جی پھر وزو ترتیب سے شروع کرنا ہے ان اس میں ضروری حکم بیان کریں باقی تفصیلات اس عایت کا یہ پوری بات انچان آیت کی تشریح ہے اور حضرت شاشد محمد نرواش آپ کا انشاءاللہ شاء آپ دیکھ لیں گے پوری فق الحمد میں آپ نے جن جن اباب آب میں جن اواب ہیں جن کے بارے میں اگر قرآن باغ میں آیات ہو اس موضوع سے متعلق تو اگر زیادہ آئے ہیں تو سب ذکر نہیں کیا دو تین آئے ہیں ایک آیات آپ نے ضرور اس باپ کے شروع میں ذکر فرمایا ہے تاکہ ہمیں یہ بات سمجھائیں کہ میں نے یہ فق الحمد کی جو کتاب ہے میں نے اپنے جیب سے نہیں لکھا ہے میں نے یہ کتاب یہ فقہ احکام پر مشتمل کتاب میں نے قرآن پاک سے آغاز کیا ہے بعض جگہوں پر آیت اس مربوط سے مربوط نہ ہو تو حدیث ذکر فرمایا اس کا مطلب بھی یہ ہے کہ میں نے یہ باب جو یہ کتاب جو لکھا ہے فقی میں نے ان حادیث کی روشنی میں لکھا ہے یہ میری جو ہے ذاتی رائے نہیں ہے بلکہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں میں نے لکھا ہے یقینی بات ہے اللہ کی طرف سے ہمیں جن چیزوں پر عمل کرنے کا حکم جو ہے وہ قرآن پاک اور حدیث کی روشنی میں آئی ہے تو اصل معیار جو ہے کسی بھی حکم کا کسی بھی فقی اور مشتد کی باتوں کا صحیح ہونے کا جو دلیل ہے قرآن سنت ہے قرآن شمار طاری احمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حادیث ہیں اور آئمۂود علیہ السلام کی جو ہے فرامین بھی حدیث کے زمنے میں آ جاتی ہیں کیونکہ وہ بھی معصوم ہیں اور اسی قرآن پیغمبر کے حادث کی تشریح کے زمنے میں آ جاتے ہیں ہاں جی توزش کے زمرے میں آ جاتے ہیں لہذا ان کے فرامین بھی ہمارے لیے لازم التوا ہیں تو یہاں اللہ فرماتے ہیں وہ کالا یہ بھی فرمایا یا الزین امن و اے وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا اے ایمان والو اضاء کم جب بھی اضاء جب بھی کم تم تم لوگ کھڑے ہو جائیں آمادہ ہو جائیں الاثلا نماز پڑھنے کا تو ڈائریکٹ نماز میں نہ جائیں بلکہ پہلے وضو بنائیں پھاس پس تم لوگ دوہ لو ہاں دو جی ہاں وجو حکم اپنے چہروں کو دوہ لو چونکہ چہرے کا حد معین تھا کہ پیشانی سے لے کر ہاں جی تھوڑی کے نیچے تک ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو سے یہ چہرے کا وضو تھا اس کے اس کی حت یہاں آدمی بیان نہیں فرمایا فاصلو اجیا کوم چونکہ چہرہ معلوم تھا وہ دہ وہ عیدیا کو اور ہاتھوں کو اب ہاتھ کلائی سے نیچے کو بھی ہاتھ بولتے ہیں اور کوہنیوں سے نیچے بھی اور اوپر کاندھے سے نیچے بھی اس نے اس کا حدود میان فرمایا وہ ایدیا کو ان ہاتھوں کو دہ اید جو ہے ید کی جمع ہیں ہاں جید ان ہاتھ کو بولتے ہیں ہاتھوں کے معنی میں جمع کم کا کم یہ ضمیر ہے جہاں بھی آئے گا تم سب مرد کے معنی میں ہے لیکن یہاں بظاہر چونکہ مخاطب پہ عمر صاحب کا تھا اس لیے جو ہے سامنے جو تھا مرت تھا اس لیے کم لایا ہے اور خواتین کے لیے کون نہ آتی ہیں نہ آتی لیکن وہ اس میں شامل ہے اس میں تمام شامل ہیں سامنے مخاطب کے حساب سے مخاطب جو سامنے تھا مرت تھا اس لیے کم لایا ہے ورنہ حکم میں سب شامل ہے تو تم اپنے چہروں کو وجوہن وچ کی جمع ہیں یعنی تم سب اپنے چہروں کو دیکھو دوہ لو اور ہاتھوں کو دوہ لو دوہنے کا اعضابین فرمایا اور علمرافی کے لیے چونکہ ہاتھ کو خت بندی کے لیے ہمیں ہاتھوں کو کوہنی اور طرح دیکھ لو مرافی وم ساہو اور مراخب بھی میرف حکن کی جمع ہے ہاں جی میر فکن ایک آدمی کے ایک کونی اور مراخی کیونکہ سب سے مربوط ہے سب کے ہاتھوں کو جمع لے مراحق بھی جمع آیا ہے تم تمام تم, تم سب اپنے ہاتھوں کو کننیوں تک دوہ یہ دو دوھنے کے آزاد مساقے وم سہو اور مسا کرو بیروس غم تمہارے سروں کو یا بیروسی کے با امام صادق ہو یہ با بعض کے معنی میں سر کے باس ایسے کہا را راسن کی جمع ہے راسن محرت ہے رع اس کے جمع یہاں پہ کم ہے تم سب یہ ضمیر ہے تم سب کے معنی میں تم سب مرد کے معنی میں تم سب مرد لیکن اس میں خواتین بھی شامل میں نبی ابھی آپ کو بتایا قرآن پاک مجموعی آیات کا بظاہر مخاطب مرت ہے لیکن اس میں خواتین بھی شامل ہیں بعض احکام جو خواتین سے مخصوص ہیں وہاں خواتین کا اپنا زمین لایا ہے ہاں جی پھر وہ کن نہ کا لفظ آیا ہے تو یہاں فرماتے ہیں بی روح سے مدم تم سب اپنے سروں کو مسا کرو وہ ارجلا کر جل رجل کی جمع ہے رجلون پیر کے معنی میں اس کی جمع ارجل آتا ہے ہاں جی تو کم پھر تم سب تم سب اپنے پیروں کا بھی مسع کرو فوراً کی سایت سے جو نے پاؤں کا مسا خود بہت سمجھ میں آ جاتی ہے تم اپنے سر کا مسا کرو اور پیروں کا مسا کرو اب پیر کی بھی حد بندی مختلف تھا ہاں جی ٹہنوں سے نیچے گھٹنوں سے نیچے ران سے نیچے اس لیے مسا پیر کا کہاں تک کرنا ہے وہ بہت بین فرمایا فرمائے اے للکا اوینی تک ہاں جی آپ کے پاؤں کی دونوں طرح جو ہاں تھی کام ٹوک لے اس کو یا سامنے کے جہاں جوڑ ختم ہو جاتے ہیں پاؤں کا وہ سی حدود کو جو ہے کانپ بولتے ہیں اصل میں کانپ کسی اونچی جگہ کو اوبھری ہوئی اونچی جگہ تو دونوں طرح جو ہاں ٹوک نسک دے کامل گٹ کا اس کا دکھا تو اس کو کانپ بولتے ہیں اونچی جگہ تو پاؤں کے ٹہنوں تک جو ہے دونوں طرف کی وہاں تک دوڑ اور مسئلہ کے بدلے میں آپ نے جو دہیں گے تو بھی یہیں سے نیچے ہی دوہنا ہے مسئلہ بھی ہے جو آگے آپ نے پینڈلی پہ مسا نہیں کرنا ہے بس وہی دونوں تہنوں تک تاخ جو ہیں دونوں طرف جو ابھرے ہوئے ہڈی ہیں وہیں تک آپ نے مسا کرنا ہے خوب یہ ہو گیا آپ کے وزو میں جو چار اعضاء کے بارے میں حکم بیان ہوا ہے باقی احکامات ابھی بعد میں بیان کریں کہ اس میں نیت ہے ہاں ترتیب ہے موالات ہے چار جو عمل ہے وہ ذکر فرمائے وہ الگ سے سی تشریحات میں بیان فرما رہے ہیں. آگے یا غسل کے بارے میں فرماتے ہیں وہ ان کن اور ان جہاں بھی آئیں آگر کے معنی میں واؤ اور کے معنی میں اور اگر کن تم تم لوگ ہو جنوباً جناوت کی حالت میں تم پر جنابت کی حالت تاری ہو ایسی حالت تاری ہو جس پر جس کے تم پر غسل واجب ہو جاتی ہیں تو تم پر جناوت کی حالت تاری ہو تو فتح تو پھر تم اپنے آپ کو پاک کرو تو یہ پاکی یقینی بات ہے غسل سے کرو ہاں جی جناب اللہ ہو جائے تو غسل کریں گے تو غسل سے کرو وہ ان کو ان تم مرضا اور اگر جو ہے تم بیمار ہو ہاں جی اب غسل نہیں کر سکتے ہیں وضو نہیں کر سکتے ہیں اب والا سفر یا سفر میں ہے پانی دستیاب نہیں ہے ہاں جی پانی دستیاب وضو کے لیے پانی دستیاب نہیں ہے غسل کے لیے پانی دستیاب نہیں ہے او جا احدمین کو یا تم میں سے کوئی جی آیا ہو ہاں جی آیا ہو تم میں سے کوئی واش روم جا کے آیا ہے ہاں جی واش روم جا کے آیا ہے تو او اولا مستمنسا یا تم نل مست کے چھونے کے معنی میں نسا عورتوں کے معنی میں مراد بھی ہیں اور اگر تم اپنی بیویوں سے چھوکا مین آپ سے پہلے لگا مخاطب مرت ہے لیکن حکم دونوں کے لیے ہاں تو اگر تم اپنی بیویوں سے چھو آیا تو یہی حکم دونوں کے لئے اگر میاں اپنی بیوی کو چھویا ہے تو چنائے میں اشارے میں ادب میں قرآن بیان فرمایا ہے چنائے کے الفاظ ہیں تو یہاں جس طرح مرد کو غسل کرنے کا حکم ہے عورت کو بھی غسل کرنے کا حکم ہے اور یہاں پانی نام سننے کے مرد کو ہاں جی غسل کرنے کا حکم ہے غسل کے بدلے میں غصو کے بدلے میں ایسے ہی خواتین کو بھی یہی حکم ہے تو علم تم اپنے بیویوں سے چھو کے آیا ہو فلم تجد مان لیکن لم تجد و جدا یہ جدید میں پانے کے معنی میں ہے دکا دکا تھوا ہا ہاں جی قلم لیکن شمہ تو فلم یا لیکن نہ پائے مان پانی لیکن پانی نہیں ملا وضو کرنے کے لیے غسل کرنے کے لیے تو کیا کریں فتیم معموں تو تیموم کرو ہاں جی سعید مٹی طیب پاک تو پاک مٹی پہ تیموم کرو ہاں جی اب تیم کیسے کریں گے تفصیل سے آگے تیم کے باعث آ رہے ہیں وہاں ہم آپ کو بتا دیں گے ڈبل ڈبل تشریح کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہاں جی تو ویسے کچھ نہ کچھ مفہوم آپ کے ذہن میں صحیح طرح میں آپ کو اندر تعیم کی تفصیلات ہیں وہ ہم آپ کو بتا دیں گے تو فتیم و تعیم کرو تم لوگ صحیح دن طیباً پاک مٹی پر پھر اس نے مراد یہ پاک مٹی پر آپ اپنے ہاتھ مارو ہاتھ مارنے کے بعد اس کو ہلکا سا جڑنا ہے آپ نے پھر اس ہاتھ کو ہم سو مسا کرو پھیراؤ جھو کہ تمہارے چہروں پر وہ دیا کم منو اور اور اسی سے مٹی پر لگے ہوئے ہاتھ کو تمہارے ہاتھوں پر بھی پھیراؤ تو چہرے جو معلوم ہیں ہاتھ میں بھی یہاں پر آپ کے لیے ابھی آئے گا آپ کی کلائیوں سے نیچے لاپی گھاٹ لگا پلٹ ٹوٹنے سے سہن اور کوہنیوں سے نیچے تک ہاتھ کو پھیرائیں اس میں ہاں جی بس ہاتھ کو ایک دفعہ پھیرانا ہے کلائی سے نیچے ایک دفعہ پھرانا ہے یا کوہنیوں سے نیچے آپ نے ہاتھ کو ایک دفعہ کوہنیوں سے لے کر ہاتھوں کے سروں تک انگلیوں کے سرے تک آپ نے ہاتھ پھیرانا ہے اس میں دونوں طرح کا ہے کلائی سے نیچے ہاتھ نہ ہاں جی لاپی گھٹ پہنا اور سرمت آپ کو لاپت ٹوٹنے سے یا چموں پکنے کیوں سے لاپت ٹھوٹنے سے شرم مت اپٹنے سان رنگیوں سے خینلا پٹنلا پلا دین ٹنلا و خینلا پلا تار کھو دے تو اللہ تعالی سے دیکھا مدان لو ہوش متنا تیمم بن دے سان جی وہ جو غسل بدلے نو دو باریں گسل مت مسجد حکم بندو پھر ویسیں ما یرید اللہ خدا دال میں اللہ تعالی کی ذات نہیں چاہتا ریاج اعلی یہ کی قران دے علیکم تم لوگوں پر مین ہرا کوئی تکلیف کوئی مشقت اللہ نہیں چاہتا تو مین کسی مشقت میں ڈالیں اللہ یہ نہیں فرمائے گا بھئی پانی نہ ملے تو بھی وضو کرو پانی سے وضو کرو پانی نہ ملے تو بھی پانی سے غسل کرو بھئی پانی نہ ملے تو کہاں سے کریں گے پانی نہ ملے نقصان دے ہو بیمار ہے تب بھی پانی سے غزو غسل کرو نہ اللہ ایسنی اللہ مہربان ذات ہے تو اللہ فرماتے ہیں اللہ نہیں چاہتا ہے تمہیں کسی مشقت اور تکلیف میں ڈالے ولیکن لیکن اللہ تعالی چاہتا ہے یوریزو چاہتا ہے لیوتا ہی تمہیں پاک اور طاہر کرے تو جہاں پانی ملے گا پانی اس کے ذریعے سے پاک کریں گے پانی نہ ملنے کی سلو میں مٹی پر ہاتھ مار کر پاک کریں گے کیونکہ وہی اللہ جس نے جو ہے ہمیں ہم اس کے تابع ہیں وہ جس چیز, چیز کو پاک کرا دے دیں اس کی مرضی ہے ہاں جی کائنات میں ہر شے پر حکم اسی کا چلتا ہے لہٰذا ہمیں اس کے ہر حکم بے لبے کہنا ہے تو اللہ فرماتے ہیں لیکن اللہ چاہتا تم پاک کریں ولی تمن نعمت علیکم اور وہ اللہ چاہتا اپنے نعمتیں تم پر پورا کریں اور لکم تشکروں امید ہے تم لوگ اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہیں تو یہ ہے آپ مجموعی طور پر جو ہے. آیات ہیں جو وضو اور غسل تیمم کے بارے میں ہیں ہاں جی اور اگر آپ کو پانی ملے تو ہم نے پانی سے وضو کرنا ہے پانی نقصان دہ نہ ہو تو پانی سے وضو کرنا ہے اس طرح غسل کرنا ہے پانی نہ ملے شروع میں باغ اور تہیب جو ہے مٹی پر ہاتھ مار کر آپ نے اپنے چہرے اور ہاتھوں پہ پھرانا ہے تیمم میں آپ سر کو مسا نہیں کرتے ہیں پاؤں کو مسا نہیں کرتے ہیں یعنی وضو میں جن اعضا پہ مسا کرتے ہیں وہ اعضاء تیم میں چھوٹ جاتے ہیں اور حض میں جو آزاد دوہتے ہیں تیموں میں ان عذاب کو آپ نے مسق کرنا ہے تو مجموعی پر جو ہے وضو کے بارے میں اور اس کے بارے میں جو آیات ہیں قرآن پاک میں وہ آپ تک اس مختصر ترجمہ پہنچا دیا باقی تشیہات انشاءاللہ شاء اللہ کے احکامات ہم کل سے پڑھیں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھیں اور ہمیں دین کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا کریں میرا زین گرامی میرے فاران محترمہ اللہ آپ سب کو سلامت رکھیں مجھے تھی کہ آپ لوگ ان دروس کو صحیح طریقے سے سنیں سمجھیں اور اگر کسی کو کوئی سوال کرنا ہو تو وہ سوال بھی ضرور کریں انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو جواب دے دوں گا آپ لوگ کی لپ دے دیں لکھ کے بھیجیں سوالات ہاں جیسے بھی آپ مناسب سمجھتے ہیں اس کا جواب بھی انشاءاللہ شاء آپ لوگوں کو کوئی بھی ابام ہو جائے کسی حد کے توجہ سمجھ میں نہ آ جائے ترجمہ سمجھ میں نہ آ جائے تو آپ ضرور لکھ کر بھیجیں یا آپ بول, بول کے بھیجیں آپ کی مرضی ہے جیسا آپ مطلب سمجھتے ہیں میں انشاءاللہ شاء لوگوں کو جواب دے دوں گا تاکہ آپ باب و تہارت چونکہ باب و تحارت اور بابو و وہ باپ جو ہر مسلمان کو سمجھنا جاننا ضروری ہے چونکہ جب تک تہارت صحیح نہیں ہوگا وہ جو غسل تیمم صحیح نہیں ہوگا ناپاک نہ پاک چیزوں کا آپ کا علم نہیں ہوگا تو پھر آپ کے جو ہے وہ نماز صحیح نہیں ہوگی اور نماز تو دین کا ستون اس لیے بابو و کے ہر ہر حکم پر ہمیں پورا پورا معلومات ہونا ضروری ہے یہ دو باب تو ہر مسلمان مرد و رد کو سمجھنا ضروری ہے جاننا ضروری ہے اور ہم جان کر نماز پڑھیں اللہ ہم سب کو دین کو سمجھ پر پڑھنے کی توحید عطا بار.